سیدنا امیر المومنین الف الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی بات سنیے ان کی قبر انور کی بات سنیے کی امام بخاری رحمہ اللہ امام بخاری رحم اللہ کی جو قبر انور بخارا میں بنائی گئی نا امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر انور کی کرامت سنیے جتنے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حضرات ہیں علماء امام لوگ وہ آپ کے جب امام بخاری رحمہ اللہ کے جب حالات بیان کرتے ہیں تو حالات کے اندر یہ بات ضرور بیان کر رہے ہیں چاہے امام کرمانی ہوں الکوا الدراری بخاری پر شرح ہے امام کرمانی کی جو میرے ہاتھ میں پہلی جلد ہے جس کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے الباری بے شرح الکرمانی دار و احت تراط الحربی بیروت کی چھپی ہوئی اسی طرح فت الباری میں ہے اسی طرح شرح ایمی کے اندر ہے جس کو امدت الکاری کہتے ہیں اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے مستقل حالات پر ایک کتاب ہے امام جرلاحی کی جرلاحی اجنونی دمشقی شافعی کی جن کی وفات شریفہ ہے گیارہ سو باسٹھ میں اس کتاب کا نام ہے الفوائد الدراری فی تر جمت الامام الباری امام بخاری کے حالات پر مستقل کتاب ہے یہ الفوائد الدراری اور سب سے عجیب تر بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نواب صدیق سسن بھوپالی بہابی کی کتاب ہے الحت فی ذکر سہا کے چھ کتابوں کے ذکر میں اس نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الحتا فی ذکر سہا آپ کو پہلے شرح کرمانی سے سناتا ہوں پھر عبارت نواب بھوپالی کی پیش کروں گا شرح کرمانی جو پہلی کے بارہ نمبر صفحے پر ہے لمبا دوفین رحمت اللہ علیہ جب امام بخاری رحمہ اللہ دفن ہوئے تورا تراب قبر ہی را الغالیہ اطیب من المسک آپ کی قبر انور سے خوشبو ایسی اٹھتی تھی کستوری سے بھی زیادہ عمدہ اور آلہ ہوتی تھی وظہر سوار الفی دل بھی سمائے مستیلا تنہدا الخبریں سونے کے کنگن آسمان سے اترے آپ <سلام> کی زمانہ دیکھ رہا ہے آپ کی قبر انور کے اوپر آ گئے تو من ہو برقت لوگ امام بخاری کی قبر انور کی مٹی اسی وقت اٹھاتے تھے ہتہ واہر تل خفرت لنا سے پورا گڑھا پڑ گیا کیا بن گیا گڑھا بن گیا قبریں بلحرا سے محافظ برکھ کر قبر شریف پر نگرانی نہیں ہو سکتی تھی لوگ اتنے ہجوم کے ساتھ مٹی اٹھانے آتے تھے فنو سے بغل خشب لکڑیوں کا جالہ بنایا گیا قبر کے آس پاس تاکہ کوئی قبر کی مٹی نہ اٹھا سکے پکانو یا خدو ما حوالے من التراب والحصیات قبر انور کے آس پاس مٹی اور پتھر جو پڑے تھے لوگ وہی وہ اٹھا کر لے جاتے تھے سمجھ آئی اب بات ذرا سمجھنا میرے بھائی اگر یہاں پر کوئی خبیص کتا کہے وہ تو عوام کا عمل ہے کوئی امام بخاری نے خود تھوڑا کیا ہے اب ذرا مکو ٹھپتا جاؤں ٹپا ٹھپا مکو بھوتا بند کرا ناشا سیک لیا جس کو کہتے ہیں بولتی بند کر دوں سنو یہ جتنا قبر کی مٹی اٹھانے والے لوگ تھے اتنا مٹی اٹھائی کہ کیڑھا پڑ گیا اس کا مطلب ہے علاقے کا شاید ہی کوئی بندہ رہ گیا ہوگا کیونکہ چاند سو بندے کے مٹی اٹھانے سے کھڈا نہیں پہ سکتا سمجھ نہیں آ رہی اب میں پوچھتا ہوں یہ جتنا لوگ وہاں کے مٹی اٹھانے والے تھے وہ سارے کے سارے کوئی ان میں سے امام کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا اگر شریک ہوا تھا اور یقیناً سب ہوئے ہوں گے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ جب سارے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کا اتقاد یہ ہے کہ مٹی اٹھانے سے ہمیں شفا ملے گی برکت ملے گی رحمت ملے گی تو وہ تو سارے مشرک ہو گئے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کا جنازہ پڑھنے پڑھانے والے سارے مشرک تھے تو پھر جنازہ ہی خراب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے امام بخاری کا جنازہ ہی برباد ہو گیا کیونکہ پڑھنے والے سارے مشرق تھے پھر دوسری بات یہ ہے اور میں پوچھتا ہوں لانتیوں بتاؤ کیا اس وقت امام بخاری تھے اس علاقے کے اندر کوئی امام نہیں تھا بزرگ نہیں تھا پیشوا نہیں تھا شرکوں کو فرکو جاننے والا کوئی نہیں تھا کوئی ایک تو ہوتا جو روکتا اور روکتا تو پھر کتابوں میں آتا بلکہ الٹا روکنے کی بجائے یہاں پر امام کرمانی جیسے بندے بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ ساری اللہ تعالی کی طرف سے امام بخاری کو دی جانے والی ادھر دیکھو امام کرمانی فرماتے ہیں وہ امسا لہا دہل کرامات لا یوستہ علمو بن نسبت اللہ فرمایا اللہ کے ایسے مبارک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم کرامتیں ظاہر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا مطلب فرماتے اگر مٹی برکت کے لیے لوگ لے جائیں اور کستوری کی خوشبوئیں مٹی سے اٹھنے لگ جائیں تو آگے بھی تو امام بخاری ہے نا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی کرامتے ظاہر کر دے فرمایا کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے وہ امام کرمانی کرامتے کہہ رہے ہیں امام ابن حجر اسقلانی کرامتے کہہ رہے ہیں کتّی کے بچے تم شرک کہتے ہو سمجھ نہیں آ رہی یار آہ! اگر امام بخاری کے دور میں بسنے والے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر وہ سارے مشرق ہو گئے اگر ہم ہو گئے تو ہمیں کیا ہے اس کا مطلب ہے ایک بہا بھی نہیں تھا اس وقت جو روکتا آہ! آہ! سمجھ لگی بس سمجھ لگی ڈرو اچھا چلو اے ایسا کرو وہ امام بخاری کا کوئی شاگرد تو ایسا ہوتا جو استاد کی قبر کو شرک سے بچا لیتا وہ مرتے نہیں ہوئے آه <تصفح> آه ایسے پتا چلا امام بخاری بھی ایسے کی دے دے شاگرد بھی یہ حرامی کتھوں اے پھر ہرامی کتھوں گلا اے پیلی کھمبی یہ وہ کہیں بغیر بیج تو تسی بیج والے اور سمجھ لگی وہ ڈب مرو ہم،, ہم وہ فصل ہے ہمارا قیدیدہ وہ فصل ہے جس کے بیج مستفی کریم نے لگائے اصلاف امت نے لگائے اے ہے کھمبیاں خبی کا بیج نہیں ہوں اور کمبی کہڑی توجہ بنا تو آشا کل آشا کل اندر سفید یہ پیلی کمبی نے جلے سانپ ریلے وہ کمبی نے جس کے نیچے سانپ رہتے وہ مت بلے کھا بیٹھے لائے جائے گی سمجھ نہیں لگی اے ایویں تھی یار افسوس ہے اور سنیا ان کتوں کی باتوں میں آ کر ڈول جاتا ہے دل چھوڑ جاتا ہے کیوں چھوڑتا ہے دل پیچھے نظر مار کر دیکھ سوائے تیرے مذہب کے اور نظر نہیں آئے گا یہ <سؤال> تو صرف تہمیا پر لانت پڑی اور پھر لانت چلتی چلتی جو ہے وہ ان پر آ پڑی ہے تم کیوں آتے ہو اور سنو امام بخاری اچھا عبارت کا وا اچھا وہ بھی عبارت سنو کتیا سورا تینوں شرک نہیں تھی دستا تم میں لکھیا جو ہے بھابئی بپالیہ اب بغیرت دیا بچہ خیر سورہ دیا سورا ویخ عبارت پڑن لگا وجہ سالفون علا قبرئی مدتوں میں نواب پالی پہ لکھنا ہے نئے مدت تک لوگ امام بخاری کی قبر پر آتے جاتے رہے اور قبر سے لیتے رہے ل نواب سدیق ہسن گوپالی وہا بڑیا پیو کنجوڑا کنجوا دلیا کا سردار جی بڑھی کا ویا کیا اگریزاں ہے چھیڑ چھڑ کے آ بیٹے بھی کہانی لکھی ہے بڑھی اور بیٹے بھی اپنی اما دی کہانی لکھی ہے تو عجیب گل حضرت نے آپ بھی آپ نے اپنی بڑھی پاک جو ہے اور اس کے شادی شادی کے چکر کی ساری باتیں بیان کی ہیں ہےجل المکلل میں اللہ ہائے ہائے او ہا لکھ وہ لکھنا پیا اگریزا خاص منظور نظر سی میری ہائے ہائے بڈی کتاب کا نام لکھ لو اتاجل المکلل حوالہ غلط ہو گئی زبان بڑھ چڈی ہاں اپنی لکھی ہے اس نے اور کیا نواب گوپال یہ کتے کیا کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں حالات ہمارے اماموں کے اور ان کے اندر اپنا کوئی کتا گھسیڑ دیتے ہیں کتاب بن گئی بھائی یہ ان خنزیروں کو پتا ہے کہ ہمارے کتوں کے کس نے لینے ہیں نام لہذا ایسا کرو ان کے بزرگوں کو لو دس بزرگ سارے ذکر کیتے ایک شتونگڑا اپنا رلا لیا یہ کتابیں انج بنتی نے سور دیا سورال لکھی ہکیک دے ہتا کیوں کہ وہ سارے مشرق نے وہ سارے مشرق نے مشرق ہمارے ہم مشرقوں کے آہا. مشرق یا رسول اللہ کہنے والے مت دوجے مشرک سمجھی خرابے اللہ کرے یا رسول اللہ والا شرک کرتے کرتے مر جائیے تو لانا ولو اپنے شرک ہی خوش ہوں اے بنیا شکوں رب د متلا میں آخ جان جن چکا انہوں بنے پھر شرک فتوے لگتے ہی رکتے فتو کہناف مشرک دی طرف کتا شر لکھتا پیا اپنی طرف شیر اربی چ لکھتا پیا کسے شہر کا امام بخاری دی قبر دی فضیلت فہاد شدہ آسارو رفقت ہی مائی وہ لس دو تربو کہنا مٹی کہہ رہی ہے امام بخاری کی قبر کی مٹی کہہ رہی ہے یہ جو خوشبو اڑ رہی ہے نا یہ اس کی سنگت کا نتیجہ ہے میں پھول نہیں ہوں میں بخاری کے دربار کی مٹی ہوں فہد شذا کہتے خوشبو کو فہد شدہ آسارو رفقت ہی پتہ رفکت ہی ہے لیں پچا لفت لغت لیا چیتی نا کد نہیں ہے ستی بیماری پیچھے اچھے دیکھ رہا ہے فہاد شدہ آسارو رفقت ہی مائی وسط میں سبحان بھو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشبو یار کی سنگت کی وجہ سے ہے ورنہ میں پھول نہیں ہوں میں تو اس کی قبر کی مٹی ہوں سبحان اللہ اس کی قبر کی مٹی ہوں شکر ہے بزرگوں کی قبر دی مٹی بڑا کچھ دینی ہے وہ بھی لکھی جا بہت کچھ دیتی ہے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے امام بخاری بھی آ گئے تبصرہ جڑا میں نا کہ یاری بخاری کا کوئی شاگرد تو ایسا ہوگا کہ سارے پیچھو نوز بلا مشرق ہو گئے سن لکھ نہیں لانا تا سورا نو پوچھو تو صحیح یاری مان بتا ہوں میں فرد کیتا میں مر جا سار جن میرے سنگی ہیں ان کوئی ایسا نہیں بچنا کہ پیچھو اگر فرد کرو اللہ نہ کرے پچھوں کوئی سکولی بن جان کے سکول دماتی بن جان ہے کیا پچھوں کوئی نہیں رہے گا جڑا ان کی مخالفت کرنے والا ہوگا یار امام بخاری رحمان اللہ کے جنازے میں شاگرد نہیں ہوں گے یہ سارا مشرق جنازہ پڑے بافیاں نہیں پڑھیا باقی سارے پڑھیا بافیا پڑھیا اس جو ہے ہی نہیں سن سمجھ نہیں آئی خیر میرے سگیو ایک اور گلیماں بخاری کی سنو بڑی مزے کی گل مرو نام نشان ہے نشانے بھی کسی مقابلہ مل کے یہ کٹ دیتی ہے